اور فتحر شریف میں, میں آپ کو ارز کروں گا کہ کئی اقوال منقول ہیں کہ جس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلاۃ کی یوم وصال یا وصال کی تاریخ کون سی ہے تو اس میں اعلیٰ حضرت نے کئی اقوال نقل کیے ہیں اور اس کے بعد ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ السلام کا وصال بارہ ربیع الور شریف کو نہیں ہے اب بعض مؤرقین معذ علماء کا یہ قول ضرور ہے کہ بارہ ربیع النور شریف کو حضور علیہ اللہۃ السلام کا ظاہری وصال ہے لیکن اس بات پر اعلیٰ حضرت کا موقف نہ ہے اور نہ یہ بات جو ہے اوتھینٹک ثابت ہے کہ بارہ ربیع الور شریف کو حضور علیہ اللہۃسلام کا ظاہری وصال مبارک ہے معذ خائن غیر مقلدین اس طرح کے اسٹیکر چھاپ کے جگہ جگہ پہ چپکاتے ہیں کہ فتح رضویہ میں لکھا ہوا ہے بارہ ربی الاول یوم وفات ہے تو اس دن بریلوی حضرات خوشی منا کے کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دونوں میں فرق ہے حضور علیہ سلط اسلام نے ارشاد فرمایا حیات خیر الرقم مماتی خیر الرقم میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے موت اور وفات میں فرق ہے موت اور فوت دو چیزیں ہیں موت چیز کا نام ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہونا قل نفسن الموت قرآن پاک کا ارشاد ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو قبول کرتے ہوئے حضور علیہ نے اس بات کو قبول فرمایا کہ آپ کو بھی بشری تقاضوں کے مطابق روح کا جسم سے جدا ہونا آپ نے قبول فرمایا کہ ورنہ حضور علیہ السلط اگر چاہتے تو قیامت تک دنیا میں تشریف فرما ہو سکتے تھے اپنی ظاہری حیات کی طرح ہی الحمد الحمدللہ اپنی ظاہری حیات ہی کی طرح روزہ انور سے پوری کائنات کو ذرے ذرے کو ملاحظہ فرماتے ہیں صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ جو افضل البشر بادل امبیا ہے آپ کے جس میں نورانی کے پاس تشریف لا کر آپ کے ظاہری وسال کے بعد ارشاد فرمایا لا یجتمی اللہ علیہ کا موتان اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا اب دو موتیں کیا ہیں ہر شخص کے پر دو موتیں آتی ہیں کیسے موت کے معنی کیا ہے روح کا جسم سے جدا ہونا روح ایک تو دنیا میں جسم سے جدا کی جاتی ہے اس کے بعد روح دوبارہ کب لوٹائی جاتی ہے قبر میں جب سوالات ہوتے ہیں جب سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عذاب یا ثواب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد روح دوبارہ نکال دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں موت ثانی اور اس کو کہتے ہیں فوتگی کہ کسی کی فوتگی ہو گئی کہ جس کو دو موتیں آتی ہیں حضور علیہ السلط کے لیے دوسری موت ہے ہی نہیں حضور علیہ السلام کی تخصیص اپنی جگہ حضور علیہ السلّ السلام نے بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ مرت و قبر موصح و یو قائم یوسلیفی قبر ہی اوکا مکالِ صلی اللہ علیہ وسلم میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے ہیں اپنے جسم اقدس کے ساتھ شب معراج کو پہ تمام انبیاء کرام علی علیہ الصلاۃ والسلام حضور علیہ السلّۃ السلام کی اقتداء میں بیت المقدس میں نماز مسجد اقسام میں حضور علیہ السلّۃ السلام کی امامت میں نماز ادا کی ہے تو یہ بات آپ کو جو بھی کہیں تو ہمارا ان رافضیوں کی طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر سال ہم کسی کی موت کا سوگ منائیں شریعت میں سوگ جو ہے وہ تین دن کا ہے صرف تین دن کا اور وہ ہر سال ریپیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا ان کے معاملہ یہ ہے کہ موت کا سوگ تو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے مگر زکوٰۃ صرف زندگی میں ایک بار دیتے ہیں تو بدوا ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں ہر چیز کے اندر ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پیٹتے ہیں یہ یہاں پیٹتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ ایک بات ہے اپنے جگہ پر کہ شیطان ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم صلاحۃ السلام کا دشمن رہا ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اس وقت بھی اس نے تازی میں نبی سے انکار کیا تھا ابا مستقبر وکانہ من القافرین انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں سے ہو گیا تو یہ شیطان نما انسان بھی آج حضور علیہ السلاۃ السلام کی تعظیم کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کوشش کرتے کر تو نہیں سکتے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا وارفانہ اللہ کا ذکر ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا قرآن اولا آپ کی آئندہ گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے تو بروز قیامت تک آپ کے درجات تو بلند ہی ہونے ہیں فانہ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مسل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے